صلی اللہ <سؤال> صلی اللہ <سؤال> علیہ محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت موجود اور تمام خارنہ گرامی اور باقی تمام مسامۂ خارنہ کو سمجھنے بارہ سلامت کرتے ہیں شکر آتا سلسلے درس جو ہے درس نمبر ترسٹھ سکسٹی پیج نمبر سیونٹی ایٹ ہاں جی اور ستر نمبر ایک سے آج کا شروع جاتا ہے بابو کا بابو سلاد کا درخت نمبر تریسٹھ ہاں اس میں بھی جمعے کے عیدین کے بارے میں عیدین کے جو ہے دن, دن کے جو مستحبات ہیں کل آپ لوگوں کے عید کی نماز کے بارے میں اس کے شرائط وغیرہ بیان فرما تھا اور آج اید کے دن کے جو مستحبات ہیں اور اس کے دن جو تک تقبیرات وغیرہ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں تو حضرت شاہ محمد نربا صما رہے ہیں ویص صاحب یعنی عیدین کے دن جو مصنون افعال ہے سنت افعال کیا ہے باعث ثواب والی ماتیں ویص صحیحب و مصطف فہیما ان دونوں نمازوں میں یعنی عید اور عید قربان دونوں میں ما وہ تمام چیزیں مصطاف ہے یہ صاحب و فی الجمہ تھی جو کہ جمعہ کے دن مصطعف ہے جمعہ کے دن جو جو کام مصطاف ہے وہ ان دونوں عیدوں میں بھی مصطحف ہے جیسے کل غسل ہی جیسا غسل کرنا ہاں جی جس طرح جمعے کے دن مستعفی عید کے دنوں میں بھی البتہ یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ہاں جی عید کی نماز سے پہلے غسل دینا کرنا ہے البتہ رات کو بھی جس طرح جمعے میں بتائے رات کو واقع ہو جائے تو کافی ہے یہ غسل بھی رات کو عید کی نماز کے غسل کی نیت سے کریں تو بھی کافی ہے وقت اور روایل قریعت اسی طرح خود سے دور کرنا روای ہاں جی ریخ کی جمعیں بدبو کے معنی میں ہے ناپسند یعنی ہر قسم کی بدبو کو اپنے جسم سے دور کرنا و تنجیب خود کو صاف ستھرا کرنا ہاں جی ہاتھوں کے صاف کرنا و تتیبی خوشبو لگانا ہاں جی ہپاک کو خوشبو لگانا وہ لفظی سی انضف سیابی اور پہنا انضف صاف ترین ہاں جی انضف جو ہے صاف ترین نظیر صاف کے معنی میں انضف اسی لفظ سے صاف ترین ہاں آپ لوگ انگلش اسلامی یہ سپر لیٹو ڈگری ہے صاف صاف تر صاف ترین بولتے نا گڈ بیٹر بیس کی طرح تو صاف ترین لباس انضف سیابی صاف ترین لباس پہنا ہاں جی وہ اشرف یا اور بہترین لباس صاف ترین اور بہترین آپ کے بعد مثلا ایک نایا کپڑا ہے اور ایک پرانا دوہیا وہ کپڑا ہے تو اشرف وہ جو نایا ہے وہ پہننا ہے سب سے بہترین کپڑا پہنے اگر دو نایوں میں بھی ایک زیادہ اچھا ہے ہاں جی تو وہ پہن لیں یہ کسی سن مارتا ہے بہترین کپڑا ہاں جی اشرف کے اندر اس میں باطنی طور پر بھی پاک کسی قسم کے بھی حرام مال اس میں شامل نہ ہو ظاہری طور پر بھی بہترین صاف ستھرا اچھا نایا کپڑا ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر رہا. ہاں جی کیونکہ اشرف میں یہی آتے ہیں. بہترین کپڑا پہنیں وہیں یم شعوری بھی اور یہ کہ پیدل چلیں وہ والوقار سکون اور وقار کے ساتھ آرام آرام سے چل کے جائیں وہ آئیں یخرجا ف صحرا اور یہ نماز بھی صحرا میں نکلیں اور یہ کہ نکل جائیں صحرا میں چونکہ اس نماز کا صحرا میں پڑھنا کھلے میدان میں پڑھنا یہ مستحف ہے اما مسجدوں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ اور یہ بھی مستعفی ایت آمائی کی کوئی چیز کھائیں افطار کریں فی الفطری عید الفطر میں قبل سر آتی عید کی نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے گھر سے افطار کر کے آ جائیں کوئی چیز پہلے کھائیں اور الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ میں بعد آئے عید کی نماز کے بعد من الوضیتی اگر تیار ہو جائے تو قربانی کی جانور سے کوئی سوبھ وغیرہ آ کوئی نہ کوئی گوشت اس سے تیار کر کے کھالیں۔ قربانی کے جو ہے کہ گوشت میں سے وہ زیادہ مستحب ہے اور مستحب عمل ہے یہ ہے جی. چونکہ اس سے پہلے نو تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے قربانی میں اس لیے دوسرے دن جو ہے صبح سویرے کوئی چیز نہ کھائیں اس کی نماز کے بعد مل جائے تو قربانی کے گوشت سے کھائیں نہ ملے تو اس کے نماز کے بعد کوئی چیز کھا لیں یہ مستحب ہے واجب البتہ ہے مشتاح ہے اور تاخیر الفطر اور ساتھ فرماتے ہیں عید الفطر کی نماز کو تھوڑا دیر سے پڑھنا چونکہ عید کی نماز کے ٹائم تک کیا لاکھ بتایا جس کا جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد ایک نیزا کے برابر سرا اونچا سورج اونچا ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یعنی کراحت کے ٹائم جو ہے نکل گیا سورہ سورج طلوع ہونے کے بعد اس میں پڑھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا تاخیر کریں فرح خورا آٹھ بجے تک تاخیر کریں کیوں اخراج صدا کا صدقہ فطر نکالنے کے لیے کیونکہ عید کی نماز کے بعد اس صدقے کا نکالنا جو ہے پھر وہ قضا ہو جاتے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا ہو جاتے اس لیے لوگوں کو فرصت دے دیں ہاں چونکہ عید, جو عید کے جو یہ عید الفطر کا جو صدقہ ہیں آپ پورے مہینے میں آپ دے سکتے ہیں رمضان میں لیکن اس میں دینا سنت ہے ثباب ہے لیکن عید کے چاند دیکھنے کے بعد عید الفطر کے صدقے کا نکالنا فطر کا واجب ہو جاتے ہیں اور عید کی نماز کے بعد پھر قضا ہو جاتی ہاں اس لجے عید کی نماز سے پہلے پہلے نکالنے کے لیے اللہ سے نماز کو تاخیر کریں فرمائے تاخیر و شدید فطر کو تھوڑا دیر سے پڑھیں اخراج صدقہ دیں صدقہ فطر نکالنے کے لیے معاجل اضحاء اور قربانی کی عید کو تھوڑا جلدی پڑھیں ہاں چونکہ ختم ہو گیا نماز وہ پڑھنے سرج طلوع ہونے کے بعد جو ہے طلوع ہوتے ہوئے تو مغروع ہے اس کے مکمل طلوع ہونے کے بعد یوں ہے صورت جو, ہی جو ایک ایک نیزہ کے برابر نکل گیا اول وقت شروع ہو ہیں تو وہیں پر ہی پڑھیں جلدی پڑھیں کیوں لذبیتی جانور ذبح کرنے کے لیے کیونکہ جلدی جانور ذبح کریں گے اتنا جلدی جو ہے قربانی کا گوشت سے افطار کرنے لوں کے لیے ممکن ہو جائے گا اس لیے وہیں یوقبرا اور اس کے علاوہ جو ہے تکبیر پڑھیں فی الیدین دونوں عید میں یعنی نمازوں کے بعد اور اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر تکبیر پڑھیں ایک کی تکبیر نچار آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا لہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ الہم جو کہ عید کی پڑھیں اس تکبیر کو مراتے ہیں یہاں پر وہیں یوقبرہ ولی تقبیر پڑھیں دونوں عیدوں میں فی نے من وقت غروب شم سے جی سورج عید کی عید کے جو ہے چار عید کے دن جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد یعنی کل عید ہے آج جو ہے یہ یعنی کل عید آج شام کو سورج غروب ہونے کے بعد یعنی معرب کی نماز سے تقبیر پڑھنا شروع کریں منوات غرب سے سورت غرب سونے سے لے کر فی لے میں دونوں کی رات کو یعنی کل صبح عید رات کو معرف کے نماز کے بعد سے تقبیر پڑھنا شروع کریں کہاں پر فی شریف شریفہ شریف جگہوں پہ یعنی مساجد میں ہنکاؤں میں درگاہوں میں ان جگہوں پر ہانج جو بھی مقدس جگہیں ہیں ان پہ پڑھیں بل مساجد مسجدوں میں و وطرخی راستوں میں بھی پڑھیں ولاسواخی بازاروں میں بھی پڑھیں معرفی سوتے اونچی آواز کے ساتھ البتہ یہ اونچی آواز سے پڑھنا مردوں کے لیے ہاں جی علاوت احرام اصلاطل یہاں تک کہ واقع عید کی نماز کی تقویز و احرام پڑھنے تک تقویز احرام پڑھنے تک جو ہے تقویر پڑھنا سنت ہے الحجا سوائے حاجی لوگوں کے لیے ہاں جی ان کے لیے فلاحمد طلبی تو ان کے لیے تو دس تاریخ کے سوا احرام اتارنے تک وہ لوگ طلبیہ پڑھتے رہتے ہیں ہاں جی نمازوں کے بعد مقامہ تقبیر تقبیر کے بدلے میں وہ لوگ طلبیہ پڑھتے رہتے ہیں وہ لوگ آٹھ تاریخ کو جو ہے صبح آٹھ تاریخ کو ظہر کے بعد یہ لوگ مینہ میں آتے ہیں تحرام باندھ کے وہیں سے لے کر نو دس تاریخ کے جو جو ہے قربانی کر کے احرام اتارنے تک لوگ طلبیہ پڑھتے رہتے ہیں طلبیہ سے مراد یہ لبیک ہے اللہ البیک لبیک لا شریک لغ لبیک ان الحمد و نعمت لغ و الملق لریک اس کو طلبیہ بولتے ہیں تو حاجی لوگوں کا جو ہے احرام کی حالت میں جب بھی عمرے کے احرام میں ہو یہ حاج کے احرام میں ان کا تسبیح یہی طلبیہ ہے اسی کو جیتنا ہو سکے زیادہ پڑھنے کا حکم ہے لہٰذا جو ہے حاجی لوگ طلبیہ پڑھیں باقی لوگ جو ہے عید کے اس کے عید کے رات جو ہے مغرب کی نماز سے لے کر دین کو سوا عید کی نماز تک بھی احرام پڑھنے تک یہی یہی تکبیر پڑھتے رہیں اس کے علاوہ حرمتیں وفی الفطر عید الفطر میں عقیب و سولاد المغرب ہے کی نماز یعنی کل صبح عید ہے تو آج غرب کی نماز کا چاند نکلنا یا محنت تیس کا ہو گیا تو بھی وہاں پہ یہ چاند نظر آیا تو یعنی اس صورت میں عقیب و سلاطن کے نماز کے بعد ولاشا عیشاء کی نماز کے بعد و صبح صبح کی نماز کے بعد والعید اور عید کے نماز کے بعد سلام دینے کے بعد تقبیر پڑھیں گے اور اس اسی درمیان میں بھی ان تمام مقدس شکوں پہ منازل پہ عید نماز کو جاتے ہوئے آتے ہوئے تقبیر پڑھیں گے کبھی الا میں اور عید الاضحیٰ میں عقی و صبح ہی اریوں میں رفا اچھا جاتے ہوئی تقبیر پڑیں گے ہیں عید کے نیند میں جاتے ہوئے عید کی مت ختم ہونے کے بعد پھر تقبیر ختم ہو گیا عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں تقبیر تیرہ تاریخ کے عصر تک پڑتے رہیں گے عید فرمت وفی الاضحیٰ عید الاضحیٰ میں اچھا عقی و صبح یوم عرفہ ارفہ نو, نو تاریخ کو نو تاریخ کو جو ہے صبح کی نماز کے بعد سے لے کر عقیب بعد میں صبح ہی عرفہ نو تاریخ نو تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد لے کر علا عصر من ایام ایامی تشریق آشر یعنی عصر سالش تیسرے دن کا یعنی تیرہ تاریخ کی نماز ہے عصر تک من ایام تشریق میں سے ایام تشریق کے تیسرے دن کے عصر تک تو ایام تشریح جو ہے ہاں جی ایام تشریق جو ہے اعظم گیارہ بارہ تیرہ ذی الحج ذی الحجہ کے مہینے کی قربانی کے مہینے کی گیارہ بارہ تیرہ کو ایام تشریق بولتے ہیں ہاں جی ان میں جو ہے تو عیام تشریح کا تیسرا دن ہو گیا تو تیرہ تاریخ کے عصر تک ان کو تکبیر پڑھنے کا حق ہے نو تاریخ کی صبح کی نماز سے لے کر تو نو آٹھ تاریخ کو قربانی کے دنوں کا خاص نام ہے آٹھ تاریخ کو قربانی کے مہینے کی یوم الطرویہ بولتے ہیں نو تاریخ کو یوم عرفہ بولتے ہیں دس تاریخ کو یوم النحال یوم العید ہو گیا اور, اور پھر باقی گیارہ بارہ تیرہ ان تین دنوں کو ایام تشریق بولتے ہیں بشاصر فلم عصر سالس میں ایام ایام تشریق کے جو ہے جو گیارہ بارہ تیارہ ہیں اس کے تیسرے دن کے عصر تک تقبیر پڑھیں گے تو کل یہ خواہیا پھر خم سہ اشرتوں پر پندرہ پھر اس تقبیر کا پڑھنا سنت تو یہ پورا تیئیس نماز بنتا ہے اس میں پڑھیں لیکن پندرہ نمازوں میں خم سا اشرت اشد اشتر و تاخیر زیادہ تاخیر ہیں یہ موافقت کا حاجیوں کے ساتھ مواقع چونکہ حاجی لوگ دس تاریخ کے زور سے لے کر تیرہ تاریخ کی جو ہے ہاں صبح کی نماز تک یہ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کی ساتھ موافقات کے لیے ہمیں بھی 15 نمازوں کے بعد پڑھنا زیادہ تاخیر ہے کہ دس تاریخ کے ظہر کے بعد سے عید کے دن ویسے پڑھنا ہے شام سے اور ادھر وہ بھی پڑھیں یعنی من عقیب ظہر یوم النہر فرماتے ہیں ظہر قربان قربانی یوم نہر قربانی دن قربانی کے دن کی ظہر کی نماز سے لے کر العقیب صبح سالد عقیب بعد صبح سالد تیسرے دن من ایام تشریح ایام تشریح کے تیسرے دن کی صبح کی نماز تھا. یعنی تاریخی صبح کی نماز کے بعد تک پڑھنا زیادہ تاقی ہے کیونکہ حاجی لوگ ہیں ان دنوں میں وہ تقبیر پڑھتے ہیں ان کی کے مواقع کے لیے اب تقبیر کے الفاظ کیا ہیں وہ شیخۃ الطقی تقبیر کے الفاظ یہ ہیں حاضری ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ چیز سے بزرگ و بدر ہے اللہ چیز سے بزرگ و بدر ہیں ہاں جی فی الفطر میں یہی لفظ عید الفطر میں صلاح سمعلہ تین دفعہ پڑھیں پھر وہ یجود الفلاضحیٰ اور عید میں بھی تین پڑھیں لیکن ایک کم کا سنا جائز سے جائز سے اضحیٰ میں مر دو دفعہ پڑھیں اور صلیٰ سے مراد یا تین دفعہ آپ کے مرد لیکن عید الفطر میں تین دفعہ ہی پڑھنا ہے اس پر فرما اللہ عمر تین دفعہ پڑھنے کے بعد و زاد اگر اضافہ کریں لفظ کبیراً الحمد للہ کا رن کو اضافہ کریں و سبحان اللہ بغرت واصلہ کو بیچ میں اضافہ کریں تو بھی جائزہ جائز سے کبھی اللہ اکبر کبیر اللہ تعالی بہت ہی بزرک و بطر ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے الحمدللہ ہی ہاں جی کثرت کے ساتھ اللہ کے لے و اللہ اللہ کو پاک و منزا ہیں اور ہم اللہ کی تصویر کرتے ہیں برتن صبح عصیراً شام تو جاز جائس یعنی اس عبارت کو اللہ اکبر تین دہ پڑھنے کے بعد ہاں جی کبیر الحمد للہ کثیرن و صفان اللّہ بغرت واصلہ بھی اضافہ کر کے پڑھیں تو جائز ہے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کے بعد یہ پڑھنے بیچ میں جائز سے اس کے بعد باقاعدہ تقبیر کے ایسا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واللہ اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بزرگ و ہے اللّہ اکبر اللہ ہر چیز سے بزرو ہے اللہ اور تمام تعارفین اللہ کے لے ہے ہاں یہ تقبیر کے الفاظ ہیں پھر فرماتے ہیں و بعد حاضر ہاں اس تقبیر کے بعد جو ہے فلفطر عید میں اللہ اگر آپ اضافہ کریں آخر میں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ چیزیں سبز کو بہتر ہیں اللہ مہدانہ اس کے اس نعمتوں پہ کس نامیں ہدایت فرمایا اس کو اضافہ کریں یعنی اللہ کا اکبر اللہ ماہ دانا کے اضافہ کریں فاحصن یہ بہتر ہے عید الفطر میں ابھی الاضحیٰ عید الاضحیٰ میں تقبیر ختم ہونے کے بعد آخر میں ولی اللہ ہم کے بعد یہ ادا اضافہ کریں اللّہ اکبر علامہ حضانہ خوشاء اللہ کے اللہ, اللہ بزرگ و بتر ہے جس نے ہمیں حجاد فرمائے حضات کی نعمت سے نوازا اللہ اکبر علامہ رضا کا نمین بہی متنامہ اللہ کا بزرگ و بطر ہے جس نے ہمیں جانوروں میں سے چارپائیوں کے ہمیں رضق عطا فرمایا ان کے گوشت سے ہمیں رزق عطا فرمایا اس پر اللہ کے ہم ہم گویا کہ اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں تقبیر کرتے ہیں او احل یا یہ عبارت پڑھیں آخر میں آحل من مین بحیمۃ اس نے حلال قرار دے ہمارے چار پایوں میں سے جانوروں میں سے چار پائے ان کی گوشت کو ہمارے لیے حلال فرمایا ان کو ہمارے لیے حلال فرمایا یہ الفاظ عید الہ میں اضافہ کرنے اللہ اکبر کے بعد تو بھی یہ زیادہ بہتر ہے جیسے عام طور پر ہمارا تکبیر کا الفاظ تو یہی اللہ اکبر تین دفعہ پھر الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ عام طور پر ہم یہی تقبیر پڑھتے ہیں اس پر جو بیچ میں جو اضافہ ہے آخر میں جو اضافہ ہے دونوں ہی دوں میں وہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیع طاف المہ آمین رب بلان